نؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يزرك فإن فعلت فإنك من الظالمين وسلم لا والناس اہداسی رب شدری وموری وحلو لانی رب دام محترم رام و حاضرین اجلاس ابھی آپ بڑی دلچسپ باتیں سن رہے تھے توحید کے موضوع پر سوچا کہ اسی موضوع کو میں بھی چھیڑوں ویسے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں یہاں آنے سے پہلے ایک بار اور آ چکا ہوں اور اس موقع پر بھی میں نے توحید کے سلسلے میں اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے اور نبی کا جو درجہ ہونا چاہیے چند باتیں رکھی تھیں لیکن ہمارے بعض احباب کو شاید وہ باتیں ہضم نہ ہو سکیں اور جو ان کی عادت تھی انہوں نے اپنی عادت کو برقرار رکھا اور چھڑکھانی شروع کی بہرحال ہمارے اساتذہ کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو مثبت انداز میں سمجھایا جائے ہمارے مدرسے کی تعلیم اور ہمارے اساتذہ کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو گالیاں نہ دی جائیں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے ہم وہی سلیش سادہ اصول برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا دو بٹا تین حصہ یعنی پورے قرآن کا آپ تین حصہ کر ڈالیں اس میں سے تقریباً دو حصہ پورا کا پورا توحید سے بھرا پڑا ہے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث کی شکل میں موجود ہے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا سمجھنا چاہیے نبی کا درجہ کیا ہے اس سلسلے میں ہم صرف یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے لا مومن کون و ولدی و ناس اجمعین یہ تین چیزیں مومن کون باپ کہتا ہے یہ اور کائنات کا امام کہہ رہا ہے یہ مومن وہ جو باپ کی بات کو چھوڑ کر کائنات کے امام کی بات کو اپنا لے و وی مومن کون بیٹے کی محبت یہ چاہتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ چاہتا ہے تو مومن وہ جو اپنے بیٹے کی محبت کو رسول کی محبت پر قربان کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنا لے وناسی اجمعین اور مومن وہ کی ساری کائنات ایک طرف اور نبی کا فرمان ایک طرف تیرے رشتے دار ایک طرف تیرے کنبے کے لوگ ایک طرف تیری رشتے داریاں ایک طرف تمام کائنات کے لوگ ایک طرف ونا سےجمعین پوری دنیا ایک طرف اور نبی کا فرمان ایک طرف جو نبی کے فرمان کو اپنا لے اور کائنات کی تمام انسانیت کی بات کو چھوڑ دے وہ مومن اور اسی کو نبی نے کیا کہا لایو مینو اہد کم ہتھا اکون احد بئی رہی و والا دی ونہ سجمعین کائنات کے لوگوں سن لو تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا وہ دنیا والو سن لو تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لائیو مینو احدو کم ہے کون احبئی جب تک کی میں اس کی نظروں میں میں اس کی دستی میں میں اس کی نظر میں اس کے باپ سے بھی زیادہ اس کے بیٹے سے بھی زیادہ وہ اجمعین اور تمام دنیا والوں سے زیادہ میں اس کی نظر میں عزیز نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں یعنی پکا مومن اس وقت تک قرار ہی نہیں دیا جا سکتا اور اسی کو آرش والے نے کیا کہا فلاں اور اب بھی کلا یو مین ہتھیو حکی منہ اے بھی بئی تیرے رب کی قسم تین اور زیتون کی قسم کو ہم نے کھائی ہے دوسرے معاملات میں ہم نے آسمان کی قسم بھی کھائی ہم نے فر... ہم نے ستاروں کی قسم بھی کھائی سورج کی قسم بھی کھائی لیکن اے نبی ہم نے تجھے جب نبی بنایا تو نبی کی بات کا یقین دلانے کے لیے ہم, تجھ... ہم جو ہے اپنے ذات کی قسم کھا رہے ہیں فلاں و ربی کلا یہاں پر ہم تیری بات کا درجہ اتنا بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے وہ درجہ دیا کہ تیرے رب کی قسم ہے رسول دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیری بات کو بلا چو تسلیم نہ کر لیں ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کیا ہے کچھ نہیں تھوڑا سا جھگڑا ہے وہ یہ کہ تم عالم الغیب کہتے ہو ہم نہیں کہتے تم نور کہتے ہو ہم بشر کہتے ہیں فرق اتنا ہے اور بات ماننے اور نہ ماننے کی ہے بس ورنہ عالم الغیب کہہ کر تم نے کوئی بڑا درجہ نہیں دے دیا اور ہم نے نبی کو عالم الغیب نہ کہہ کر کوئی گھٹا نہ دیا تم نے نبی کو نور کہہ کر کوئی اونچا درجہ نہیں دے دیا اور ہم نے نبی کو بشر کہہ کہ کوئی گھٹا یا گھٹا نہیں دیا ارے تم نے نور مانا اور بعد بھی تم وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں پوچھو نبی کے کتنے بیٹے تھے فوراً جواب دیں گے پوچھو نبی کی کتنی بیویاں تھیں فوراً جواب دیں گے پوچھو نبی بھی کھاتا تھا پیتا تھا فوراً جواب دیں گے پوچھو نبی بھی یہ کرتا تھا سوتا تھا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا فوراً جواب دیں گے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے نور مان کر تم نے کون سا درجہ دے دیا اور ہم نے بشر مان کر وہ درجہ دے دیا کائنات کے رب کی قسم اگر نور ہو کر جنت و جہنم کی مہاراج کر لیتا تو کوئی کمال نہیں کیا اور ہم نے تو بشر ہونے کے ناطے وہ درجہ دیا جو ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی سارے سائنسداں مل کر نہیں کر سکتے ذرا اٹھاؤ فلسفری اٹھاؤ دیکھو اور ماہرین فلکیات کو دیکھو ابھی چاند سے اوپر نہ جا سکے اور میرا وہ نبی جو بشر میرا وہ نبی جو ہم ہی جیسا ایک انسان ہاں نبوت میں ہم تمام دنیا والوں سے بڑا ہم تمام دنیا والوں سے افضل ہم نے وہ درجہ دیا کہ بشر ہو کر ساری کائنات کو چھوڑتا ہوا ساری کو چھوڑتا ہوا وہ جنت بھی دیکھ لیتا ہے جہنم بھی دیکھ لیتا ہے تم نے نور دیکھ کر کوئی بڑا درجہ نہیں دیا ہاں فرق اتنا ہے کہ تم نور کہتے ہو ہم بشر آؤ چلتے چلتے سوال بھی کر دیں اور پورے دنیا کے مولویوں کو چیلنج نہیں چیلنج بھی ہے تو پورے مہاراشٹر کے مولویوں کو چیلنج جاؤ اپنا کر دیکھ لو اور اتنا ہی نہیں اگر تمہارے پوری دنیا کے مولوی بھی اکٹھے ہو جائیں تو جاؤ ان سے میری اس بات کا جواب بھی مانگ لینا حضرت جبرائل کے کتنے بیٹے ہیں ان سے بھی پوچھنا حضرت جبرائیل کی ماں کا نام کیا ہے ان سے بھی پوچھنا حضرت جبرائیل کی بیوی کا نام کیا ہے فوراً جواب دیں گے وہ نور کی بھی کئی بیوی ہوتی ہے نور کے بھی کئی بیٹے ہوتے ہیں اب اے عقل کے پٹھوں تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ نبی نور اس کے بیٹے کہاں سے آ گئے اس کی بیٹیاں کہاں سے آ گئی اس کی اولاد کہاں سے آ گئی اگر ہو سکے تو اس کا جواب دے دینا ویسے ہی جیسے میں تم سے سوال کر رہا ہوں اور گالیاں سننے کی عادت ہمیں نہیں ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ تم سنا گے تو ہم سنیں گے اتنا ضرور ہے کہ تم برا گے ہم, برا ہم برے ہو جائیں گے تمہارے قول کے مطابق لیکن تمہاری گالیاں سن کر بھی ہم کہیں گے کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب میں گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا ذراؤ تو صحیح میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ بھی موجود و صاحب تم میں بخاری کے الفاظ ہیں بہت سے صحابہ اللہ کے نبی کے گرد بیٹھے ہیں اللہ کے نبی نے سوال کیا بایو نی اللہ تو تشریقو باللہ ہی اے آئے صاحبہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, کرو اللہ کے نبی صلاح سلم کے صاحبہ اللہ کے نبی پر بیعت کر رہے ہیں کس بات پر بیعت کرو اللہ تشریقو ہی شیا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے او اللہ چوری نہیں کرو گے ولا تزنو ذنا نہیں کرو گے ولا تو بہتان ان بین ترو نہ اور اپنے ہاتھ اور پیروں سے گڑ کر کسی پاک دامن نمبر دیا عورت پر جھوٹا بہتان نہ باندھو گے جھوٹی جھوٹا الزام نہ لگاؤ گے ایسے لوگوں بہت کرو بت کرو مجھے اس بات پر ولاسوفی معروف کسی نے کام کی مخالفت نہیں کرو گے یعنی اس چیز پر بات کرو تم شرک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے بہتان نہیں باندھو گے اپنے آپ کر کے بہتان نہیں باندھو گے اور معروف نیک کاموں کی تم مخالفت نہیں کرو گے اور اگر کوئی آدمی بیت کرنے کے بعد بھی کوئی گنا کر بیٹھا ان چیزوں میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا اور اگر دنیا میں اس کو اللہ نے بدلہ دے دیا مثلاً چوری کی اور اس کا ہاتھ چوری کی جرم میں کاٹ ڈالا گیا تو یہ اس کا کفارہ ہوگا اس کے گناہ کا دنیا میں اس کی سزا مل گئی معاف لیکن اگر کوئی کام کرنے کے بعد وہ اس کو چھپا لیا یعنی عوام تک وہ نہیں پہنچا سما ستر والے ہی چوری کی لیکن پتہ نہیں چلا اللہ نے اس کے جرم پر پردہ ڈال دیا دنیا والوں کو نہیں معلوم تو ایسا کام ہوا اللہ اللہ کے ذمہ ہے وہ چاہے تو معاف کر دے وہ چاہے تو اس کی سزا دے گا صحابہ فرماتے کہ ہم نے اس بات پر بیت کی اللہ کے نبی کے اس فرمانے پر ہم نے بیت کر لی آپ کے پاس ایک اور صحابی آئی ایمان دیکھی کیا تھا ایک صحابی آئے کہنے لگے دلہنی اللہ عمل ازا امل تخل تل جنا ارے اللہ کے نبی صلاح مجھے کوئی کیسا کام بتاؤ دلہ عمل مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ اذا عمل تو ہوں دخل جب میں اس کام کو کروں تو میں جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں آج دولت کی ترقی کی دعائیں پوچھی جاتی ہیں نا کہ مولی صاحب ایسی دعا بتاؤ کہ گھر میں برکت سوال کیا کیے جاتے تھے دلہنی اعلی عمل انزا عمل تو ہوں او آکا مجھے ایک ایسا عمل بتاؤ کہ جس کو میں کروں اور وہ عمل مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولہ تو تشرق و بلّہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹہراؤ وہ تو سلا اور جو نمازیں فرض کر دی گئی ان فرض نمازوں کو ادا کرو پڑھو وہ تو عاد زکات اور جو زکات تمہارے نصاب پہ فرض ہے اس نصاب میں سے تم زکوٰۃ ادا کرو تسوم رمضان رمضان کے روزے رکھو یہ چار چیزیں آپ نے بتائیں وہ آدمی جانے لگا جاتے ہوئے کہتا ہے آقا او ہے ان کے تاجدار او مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار رحمت اللہ نمین قسم کائنات کے رب کی والذی نفس محمد بھی جس کے قبضے میں میری جان استاد کی قسم کیا عزیز وضا سیاح آپ نے جتنی چیزیں بتائیں نہ تو میں کم کروں گا لذیذ نہ تو میں زیادہ کروں گا ولا ان شیا اور نہ جتنی چیزیں آپ نے بتائیں ان میں سے میں کچھ کم کروں گا یعنی قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جانے نہ میں بڑھاؤں گا نہ میں کم کروں گا یعنی جتنا آپ نے بتایا میں اس کے اوپر عمل کروں گا وہ آدمی جانے لگا آقا نے کیا فرمایا ذرا سنو مسلمانوں آج ہم جنت تلاش کرتے ہیں آج ہم چاہتے ہیں جنت کیسے ملے آکا کے الفاظ دے تو کون ان کے تاجدار دیکھو ہاں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اجمیر والے کی بات غلط ہو سکتی ہے بدائیوں والے کی بات غلط ہو سکتی ہے کچوچا والے کی بات غلط ہو سکتی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے پیروں بزرگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن آقا کے جملے جو نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتے کون کے تاجدار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرا تاجدار اس لیے کہ کون کا تاجدار اس لیے کہ کا سرتاج جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا ہوا وہ زبان بھی چلاتا ہے تو عرش والا چلواتا ہے تب چلاتا اپنی مرضی سے وہ چلاتا ہی نہیں ہے اور دنیا کے پیرو و ولی تو اپنی مرضی سے بھی نہ جانے کیا کیا کہہ سکتے ہیں اس لیے جو مرتبہ جو مقام عرش والے نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیا وہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا اور سلو گالیاں دینے تو ہمیں آتی نہیں آؤ ذرا غور سے میری باتوں کو سنو دنیا کی گواہ اس بات پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سر رہ الحاظہ متفق لئے بخاری میں بھی مسلم میں بھی دونوں میں حدیث موجود جو آدمی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے کون ان کا تاجدار پر مارا ہے منسر رہو الہ رجل من جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے فل انجور اللہ تو وہ اس آدمی کی طرف دیکھ لے جس نے سوال کیا اور جا رہا ہے جو آدمی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ آدمی اس کو دیکھ لے تمام جس کو دیکھ لیں یہ جنتی جا رہا ہے آقا نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا سرور کائنات نے جنت کی ڈگری دے دی اور جس کو کونین کا تاجدار جنت کی ڈگری دے دیں اس کو دنیا بھر کے تمام پیر ولی کی سفارش کے وجود بھی جنت کے اندر جانے کی اجازت دے دیں گے اس لیے کہ کونین کے تاجدار نے جس کو جنت کی ڈگری دے دی اس کو کون روک سکتا ہے مسلمانوں یہ چند باتیں میں نے اپ کے سامنے رکھی کہ چیز کو کہتے ہیں ورنہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے وہ بھی اللہ سے مانگتے رہے اور جتنے نبی آئے وہ بھی اور صحابہ کرام کو بھی بوقت مصیبت اللہ ہی یاد آتا رہا آؤ رب کی قسم آج جرجیس کوئی ایٹم بم نہیں چھوڑے گا کوئی دھما کا خیز بات نہیں کہے گا کہ جس پر تمہارے چالیس چالیس مولوی آ کر جواب دیں آؤ سن لو آج رب کے قرآن کی بات ہوگی یا عرش والے کی یا مصطفیٰ مدینے والے کے فرمان کی بات ہوگی سن لو حضرت آتم علیہ السلام سے بھی گنا ہوا نا فرمانی ہوئی اللہ نے کہا درخت کے قریب نہ جانا لیکن وہ چلے گئے لیکن وہ چلے گئے ایک نہ پرمانی ہوئی فورن آسمان سے دنیا پر بھیج دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا دنیا میں آ اب آنے کے بعد سن کیا دعا مانگ رہے ہیں جاؤ دنیا کے بادشاہوں سے کہہ دو دنیا کے امیروں سے کہہ دو کہ ہمیں بھی کوئی ایسا فقیر تیرے دربار میں جو آتا ہے ہمیں بھی دکھلا کہ ایسے فقیر جو حضرت آدم نے دعا مانگی کوئی اور بھی فقیری کا ادا کر رہا ہو اور سن لو میرا رب تو وہ ہے دنیا کے بادشاہ کے بعد جب کوئی آتا ہے اللہ کے نام پر دے دو تب وہ دیتا ہے لیکن میرا رب مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا رہا ہے کہ کی مانگو کیسے مانگو فقیری کرنے کا ڈھنگ بھی بتا رہا ہے او نیو تجیب الحکوم او دنیا کے لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا یعنی وہ مانگنے کا آڈر بھی دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار سن لو اس سے آدم علیہ السلام کیسے مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وہلم تغلنا وہ ترحما لنکو ننا منل خاصری او ذرا غور تو کرو کیسے مانگا جا رہا ہے رب بنا والے ہمارے رب ظلم نہ ہم نے ظلم کیا کہاں زمین پر نہیں نہیں آسمان پر نہیں لوگوں پر نہیں فرشتوں پر نہیں زمین والوں پر یا آسمان والوں پر نہیں تب کہاں ظلم کیا نہ اپنے آپ ہاں پر ظلم کیا اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی اللہ کسی اور پر ظلم نہیں کیا ظلم بھی کیا تو اپنے نفسوں پر اپنے آپ پر ربنا ظلمنا میں نہیں کہتا ایک سانس میں پچاس پچاس گالیاں تو تمہیں آ جاتی ہیں ذرا ایسے بھی پڑھ کر ترجمہ کر دیا کرو کیا ربنا ظلمنا انفسنا وہ ہمارے رب ہم نے ظلم کیا انفوسنا اپنے نفسوں پر ظلم کیا اپنے آپ پر ظلم کیا اب کیا ہو وہ علم تب پھر لنا رحمت کی امید بھی تجھے سے لگایا ہوں مغفرت کی امید بھی تجھے سے لگاتا ہوں وہی تَغْفِرْ لَنَا پھر لنا اگر تنے ہماری مغفرت نہ فرمائی وَتَرْحَمْنَا اور اور نے ہم پر نہ فرمایا لن کو ننا منل اگر ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمارا کوئی یار مددگار نہ ہوگا اگر باسرا ہے تو تیرا سہارا ہے تو تیرا مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو تو مفرت کرنے والا اگر کوئی ہے تو تو ذرا غور کیجیے ارش والے نے ارش والے کو پکارا تھا کس نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا ذرا اس کو بھی غور کیجیے حضرت نوح نے کہا تھا مینالی او اللہ میرا بیٹا میرے نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور تو نے وعدہ کیا کہ میں تیرے حال کو برباد نہ کروں گا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اللہ نے فروایا آئن آج یہ بات کہہ دی کہہ دی آئندہ کہے گا تو نبوت چھین لی جائے گی آج کہہ دی کہہ آئندہ کہے گا نبوت چھین لی جائے گی اے لم منل جاہلین تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا نبوت علم ہے اور جب نبوت چھین گئی تو آدمی جاہل یعنی تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا یعنی نبوت چھین لی جائے گی آج یہ بات کہہ دی کہہ دی آئندہ اگر اپنے زبان سے یہ جملے ادا کیے تو نبوت چھین لی جائے گی آج مہاراشٹر کے چپے چپے سے آنے والے لوگ میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ کائنات کے رب کو اپنا رب سمجھو مانگنا ہو تو اس سے مانگو ابراہیم علیہ السلام نے پچاسی سالاد ملنے کے بعد کیا دعا کی رب حولی سوال ہی وہ میرے بارے لا تیرے علاوہ کوئی دینے والا بھی تو نہیں کہ جو دے سکے اللہ مجھے سوالے بیٹا تھا فرما کیسا بیٹا ایسا ویسا نہیں بلکہ وہ بیٹا تھا پر نبوت کا تاج جو رب حبلی من سوالحین مجھے سوالے بیٹا تھا فرما یہاں دعا مانگی ابھی ہانٹوں سے کی ہلنے کی ابھی ہوتو ہوتوں کا ہلنا بند نہ ہوا تھا ابھی زبان سے دعا نکلنا بند نہ ہوا تھا بشارت آ گئی غلام حلیم ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم ایک گردوار بیٹے کی بشارت دے دی ہم نے نیک بیٹے کی بشارت دے دی آؤ آؤ ذرا صلاح سلا تو السلام کی طرف آؤ کائنات زمین کا اندھیرا سورج کی تاریکیوں میں چاند کی تاریکیوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا گیا اور کوئی وسیلہ نہیں کہ جس کو پکڑ کے معافی مانگ سکے اپنے جرم کا اقرار کر سکے کیا کہتا ہے اے اللہ اگر آج تو نے ہم کو معاف نہ کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یون علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظوں میں نقل کر رہا ہے الل کلا الہ الا انت سب آنک ان تم ظالمین لائل تصب آنک ان تم ظالمین آئے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو بخشنے والا پاک ہے اے میرے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم ظالم ہو میں سے ہو جائیں گے یونو سلیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں اللہ نے کہا مچھلی کو حکم دیا اور وہ کشتی بن گئی اور اس کشتی نے جا کر کیلے کے پاس اٹھاتے یعنی جو ہے نکل دیا غور کیجئے میرے دوست اور بزرگو ہم نے لوگوں کی دعاؤں کو سنا تیری دعاؤں کو نہیں سنیں گے آؤ ذرا کی طرف اور آئیو بل سلا و کے جسم پہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں پورے جسم کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے ہیں چیختے ہوئے بولے کیا ہے میرے پرور ساروں کو شفا تو دیتا ہے کائنات کو شفا تو دیتا ہے اور اگر آج تم مجھے شفا دے دے میری بیماری صحیح کر دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا یہ دیکھو اسی وقت ان کو بھی کرنا تھا دو مولوی بولے تب نہیں کیا گیا کا ہے دشمنی نبھاتے ہو یار کیا کہا ذرا غور کیجیے آپ کی؟ اے اللہ ساروں کو شفا تو دیتا ہے سب کو شفا تو نے دی ہے اگر تم مجھے شفا دے دے میرے جسم کے کیڑوں کو اگر ختم کر کے مجھے صحیح و سلامت کر دے صحت بچ دے تو اے اللہ تیرا کیا بگڑ جائے گا تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی اللہ نے حضرت ایوب علیہ سلط وسلام کو شفا دے دی یہاں ذرا حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھو اور حضرت مریم علیہ السلام کو علیہ علیہ السلام کو دیکھو کیسی بیچاری بوڑھی ہو چکی ہے ڈاکٹروں نے طبیبوں نے منع کر دیا کہ بچہ جننے کی صلاحیت نہیں یہ بیچاری مریم بچہ جننے کی صلاحیت نہیں طبیبوں نے منع کر دیا ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ ابھی عورت بچہ نہیں جن سکتی یہاں پر بیچارہ اس کا شوہر پریشان کہا اللہ لڑ را سو شیبا بڑھاپا نے لگا سر پہ ایک بال بھی سیاہ نہیں کالا نہیں سارے بال سفید ہو چکے یعنی اب تو بچے کی کوئی امید بھی نہیں کہ بچہ پیدا ہو سکے لیکن اللہ تو طبیبوں کا طبیب تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر آج سارے کائنات کے دروازے بند تیرا دروازہ کھلا سارے ڈاکٹروں کی دکانیں پھیل تیری دکان کھلی اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے بیٹا تھا فرما اور ایسا ویسا بیٹا نہیں وہ بیٹا تھا فرما کہ جس پر نبوت کا تاج رکھا ہو اللہ نے یہی آلیہ سلا تو بیٹا پیدا کیا ذرا غور کرو ہم نے غیروں کی سنی ہم نے نبیوں کی سنی ہم تمہاری بھی سنیں گے ذرا پکارنے والا تو ہو اور ذرا آو. کون کے تاجدار کی بات جس کے تم امتی ہو سنو آج جنگے بدر کا دن ہے جنگے بدر ہونے والی ہے تین سو تیرہ یہ ایک ہزار سے زیادہ کا لشکر یہ تین سو تیرہ کون کے تاجدار نے اپنی نظر اٹھائی کیا دیکھتا ہے کہ ان تین سو تیرہ میں بوڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جوان بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں تین سو تیرہ کی تعداد وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوڑ کر اور ایک ہزار کلش کریڈر ہتھیاروں سے لیس تیر بھی تلوار بھی گھوڑے بھی کھانے پینے کا سامان اور اس تین سو تیرہ کے پاس کوئی چیز نہیں کون کے تاجد میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی سجدے میں گر گیا ماتھے کو سجدے سے دور کرتا ہے پیشانی کو ہٹاتا ہے کائے میرے بارے لا آئے اللہ یہی میری پوری کائنات ہے جس کو میں لے کر تیرے سامنے آ گیا آئے اللہ میری پوری پونجی یہی ہے جس کو میں لے کر آ گیا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اتنا آکا کو روتے ہوئے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کون ہے ان کا تاج دور اس دن جتنا رویا میں نے اس سے زیادہ روتے ہوئے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا سب سے زیادہ کونین کا تاجدار اسی دن رویا آہ اس کی آنکھوں سے چھلکنے والے آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور زمین پر پڑی ہوئی ریت بھی گیلی ہوتی جا رہی تھی میں نے کونین کے تاجدار کو اتنا روتے ہوئے دیکھا کہ اس سے زیادہ روتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ پیچھے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے اور کاندھے کو جھڑکا دیا کاندھے پہ یاد رکھا کونین کے تاجدار نے دیکھا کائے ابو بکر کہا کون ہے ان کے تاجدار تو رو رہا ہے کہا ابو بکر یہ مٹھی بھر جماعت تین سو تیرہ ذرا دیکھ تو چھوٹے بھی ہیں معصوم بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور ان کے پاس کیا لشکر ہے ساری چیزیں ہیں آج تو کوئی اشارہ نہیں سارے دروازے بند اگر چوکٹ کسی کی کھلی ہے تو آہ رب کائنات کی کھلی ہے کہا اے ابو بکر نے کہ وہ آقا امام کائنات اللہ تمہاری دور رائے گا نہیں کرے گا آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا سن لو اللہم لا تحلق اللہم اللہ اللہ تعالی خاض اللہ صاحبہ اے اللہ آج جی میری اس قوم کو ہلاک مت کرنا یہ چند مٹھی بھر کی جماعت ہے اگر آج تو نے اس کو ہلاک کر دی آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو برباد کر دیا تو لنگ تو بادا تو آج کے بعد اے اللہ اس روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی اس کائنات کے چپے پر پھر کبھی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا اے اللہ آج تو میری دعا قبول کر لے اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا کس نے کہا تھا کون ان کے تاجدار نے اور پکارا تھا تو کس کو اللہ کو اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو سب نبی تھے یہ تو سب رسول تھے مستجاباد تھے اللہ نے ان کی سن لی ہمارے سننے کے لیے تو ہمیں انہی کا سہارا لینا پڑے گا آؤ آؤ سن لو نبی کے دروازے بند بھی ہو گئے پھر بھی صحابہ نے پکارا تو ہر شوالے کو پکارا صحابہ نے اگر مدد مانگی تو ہر شوالیہ سے مانگی اور تمہارے سامنے ایک دو واقعہ سنا دو وقت بھی قریب زہر کی نماز کا وقت دیا گیا سن لو آؤ قرآن کریم کے اندر خولہ بنتے سالبہ کا واقعہ نکل کیا اس کا شوہر آؤ سب نے سامت غصے میں آ گئے اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں انتعل کزارے امی آؤ اس نے خولا سے کہہ دیا اے خولا آج کے بعد تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام اپنی بیوی بی کو حرام کر لیا اور ہاں ایک بات سنتے جاؤ مسئلہ یاد رکھنا عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو آدمی اگر اپنی بیوی بی کو ماں کہہ دے تو پھر اس کی بیوی بی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی وہ عرب کے دستور کے مطابق اپنی بیوی کی ماں کی طرح خدمت کیا کرتا تھا خولہ کہتی ہیں وہ میرے شوہر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے پاس تم مجھے اپنی ماں کی طرح کہہ رہے ہو ان بچوں کا کیا ہوگا ان کا پالنے والا کون ان کو پرورش کون کرائے گا ان کی پرورش کون کرے گا کہا اے خولہ اب زبان سے جو لفظ نکل گئے نکل گئے واپس نہیں آ سکتے جا تم میری ماں کی طرح حرام ہو گئی سلر بچاری در کی ٹھوکریں کھاتی ہے عرب کے دستور کے مطابق ماں بن گئی شوہر کے لیے حرام کر دی گئی اب تو دنیا والے ٹھکرانے لگے کہ یہ تو ماں ہے ماں ہے کھولا سے نہیں مل سکتی پریشان ہے بچاری مایوس ہو گئی مسجد نبی میں جاتی ہے حجرے میں جاتی ہے نبی کے دستک دروازے کو دستک دیتی ہے کون ان کا ساجدار نکلتا ہے اور کھولا بی, بی کیسے آنا ہوا کھولا اندر آئی کا میرے شوہر میں زہار کر لیا مجھے اپنی اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا میں یہ کہتی ہوں کہ اس نے طلاق نہیں دی اس لیے آپ کوئی راستہ نکال دیجئے چونکہ کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں کوئی قرآن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے اللہ کے نبی نے کہا بی بیوی بی بی. اب تو تبی پر اب تو, تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی جاب میں کچھ نہیں کر سکتا کہا گوئن کے تاجدار میں بڑی امیدیں لے کر تیرے پاس آئی ہوں میرے لیے کوئی راستہ نکال دو میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں پرورش کہاں سے پائیں گے کیسے ان کی پرورش ہوگی کہا خولا بی, بی تم مسجد کیوں کرتی ہو میں تو کچھ نہیں کر سکتا اب تو آرش والے کا فرمان بھی نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا یہ رونے لگی گڑ گل گڑانے لگی خولا کہایا کہا میں تمہارا سہارا لے کر آئی ہوں کہ کاش کوئی راستہ نکل جائے گا آپ اللہ کے رسول ہیں میرے لیے کوئی سبھیل نکالیں گے کوئی راستہ نکالیں گے خولا بار بار عزد کر رہی ہیں اور آتا کہہ رہے ہیں کون کے ساحار کرے خولا مجھ سے ضد نہ کرو جاوالت کے مطابق تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو اب میں کچھ نہیں کر سکتا خولا نے جب بار بار ضد کی نبی نے دروازہ بند کر دیا خولا باہر نبی کا دروازہ بند آئے بار لا تو نبی کی چوکھٹ بھی بند ہو گئی خولا کی زبان سے نکلا او دردر در کی ٹھوکر کھانے والو او غیر اور غیر پر جانے والو آؤ ذرا سنو خولا نے پھر کس کو پکارا آؤ ذرا دیکھو صاحبہ نے کس کو پکارا صاحب مدد کس سے مانگی خولا نے دیکھا نبی کا دروازہ بند مسجد نبی میں داخل ہوئی وضو بنایا اور اپنے ماتھے کو پیشانی کو زمین پر رکھ دیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں کائنات کی ساری چوکھڑیں بند ہو چکی ہیں اے اللہ محمد الرسول اللہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے لیکن تیرا دروازہ کھلا ہے اے اللہ تیری چوکھڑ تو کھلی ہے اب تو تیرا ہی آسرا تیری امید کاش تم میری دعا کو قبول کر لے میری دعا کو سن لے خولا کے دل کو چوٹ لگی نبی نے دروازہ بند کیا خولا کے دل کو چوٹ لگی مسجد میں آئی اور کائنات کی رب کی قسم زمین نے دیکھا آسمان نے دیکھا چشمے فلک گوا ہے کہ خولا نے جب دعا کی کہ اللہ میرے شوہر نے مجھے اپنی اوپر حرام کر لیا ماں کی طرح آرام کر لیا اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر آج میری دعا قبول نہ کی اگر آج نے میری فریاد نہ سنی اگر آج میرے لیے کوئی راستہ نہ نکالا تو میرے بچے بھوکے کے جائیں گے عرش والے کو غیرت آتی ہے عرش ہل جاتا ہے میری بندی مجھے پکار رہی ہے کائنات کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں آج وہ میرا دروازہ پکڑی ہوئی ہے مجھ سے مانگ رہی ہے نبی نے بھی جواب دے دیا ہے ساری انسانیت نے جواب دے دیا ہے لیکن آج میرا دروازہ کھلا ہے جبرائیل دیر کیوں کرتے ہو جاؤ میرے پاس سے چند آئے لے کر جاؤ آج اس عورت کی دعا کی وجہ سے میں پوری امت اسلامیہ کے لیے مسئلہ ہی بدل دیتا ہوں میں پوری امت اسلامیہ کے لیے مسئلہ ہی تبدیل کر دیتا ہوں یہاں خولا نے پکارا اور کابے کے رب کی قسم ہوٹ بند نہ ہوئے تھے ابھی دعائیں ختم نہیں ہوئی تھی آدت لیے دعائیں لے کر آئے یہ لے کر آئے کرئے اللہ ہو. قول اللہ دے لو کپیز اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اللہ نے سورت کا نام ہی رکھ دیا سورح مجادلہ بیوی کا جھگڑا عورت کا جھگڑا اللہ نے سورت کا نام ہی رکھ دیا عورت کا جھگڑا کد سمی اللہ کو تجا دلو کا ہے اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اللہ سے رہی تھی اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی اللہ کو بھی پکارتی جا رہی تھی اللہ سے بھی مانگتی جا رہی تھی اور کما اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا اور اللہ کی شانت ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر وہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو میرے دوست کو مانگنا ہو تو اس در سے مانگو جہاں ساری امیدوں سے لوگ پست ہو چکے ہوں او طرح طرح کی علاج کرانے والوں ڈاکٹروں نے علاج کر کر کے جواب دے دیا ہو دکھیوں وہ پریشانیوں ہو, او پریشانی ہو. تمہیں مبتلا لوگوں اگر زندگی میں تمہیں کسی کی دوا فائدہ نہ کیا ہو زندگی میں اگر تمہیں کسی کی چوکھٹ پہ کچھ نہ ملا ہو تو آؤ ذرا رب کی چوکھٹ پکڑ کر دیکھو آؤ ذرا اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر دیکھو میں ذمے دار ہوں ان رب کی چوکٹ پکڑو گے گر گل گڑاؤ گے حلال لکما کھا کر دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ رب کی یہاں دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں وہ تم اس سے مانگو پک عقیدے کے ساتھ مانگو انشاءاللہ وہ دے گا اور اتنا ہی نہیں میرے دوست اور بزرگوں آؤ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناؤں کہ دیکھیے مانگنے والوں نے مانگا اور دینے والے نے کس طریقے سے دیا آج تو ارے مت پوچھو میرے دوستو نعرہ تو یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے لوگ لگاتے ہیں کیا یا محمد لگتا ہے بےچارے توپ رہے ہیں ابھی محمد کے لیے اپنی جان دے دیں گے اور وہیں اگر بابری مسجد اور رم جنم بھومی کا مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں چھپے گو رات دیکھیے ہم کسی پر ترقی تو تبصرہ نہیں کرنے آئے آج تم نے دیا کیا انسانیت کو روزی دینے والا اجمیر میں اولاد دینے والا بدایوں میں اور بیماریاں دور کرنے والا کچھ میں تم نے ایک کو بانٹ دیا کوئی رسک دینے والا پیر تو کوئی اولاد دینے والا پیر اور دنیا میں خود ایسے پیر بھی گزرے جن کے پاس خود اولاد نہیں تھی بچاروں کے پاس غور کیجئے تم نے دیا کیا ہے انسانیت کو کیا لائے ہو جا کے سر پٹک دیا کہ تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا اور اس سے بھی بڑھ کے کہتے کہ مر کے جاؤں گا لیکن جنازہ کسی کا نہیں نکلتا ذرا غور کرو لے کر کے آئے ہو اور جا مقدمہ چلا کیس کر میرے اوپر میں ذمہ دار ہوں تھی نے محبت کی تو ہرجائی اور تیرے پیروں کے نام بھی اللہ پنا کسی کا نام گھوڑا شاہ کسی کا نام رنگ بابا کسی کا نام پتنگ بابا تو کسی کا نام کالے شاہ یہ تیرے پیروں کے نام ہے میں تجھے اپنا پیر بتاؤں میرا پیر کون ہے یہ تیرے پیر ہیں, پیر ہیں جو کوئی کالے شاہ کوئی گورے شاہ کوئی گھوڑا شاہ اور بریلی میں جاؤ تو کتا شاہ آؤ میرا پیر وہ ہے کہ کائنات رب کی قسم جو چادریں مانگتا رہی دیتا ہے ایک گلاس دودھ ایک سو سترہ صاحبہ کو پلایا میرا پیر وہ تیرا پیر جب زمین پہ گزرتا ہے تو کائنات کی اپنی قسم زمین بھی پناہ مانگتی ہے اور میرا پیر وہ ہے کہ جب زمین پہ چلتا ہے تو اللہ زمین کے اس ٹکڑے کی قسم کھاتا ہے وہ حاضل مین قسم والے شہر مکہ کی تیرا پیر وہ ہے جو مر جائے تو مرنے والے کے پاس جاتا ہے جو مر جائے کہ بھائی مرنے والے کے کپڑے مجھے دے دو ورنہ قیامت کے دن کپڑا نصیب نہیں ہوگا یہ بھی منگنے لٹےرے پیروں کو ہم نے پیر ہی نہیں مانا اور جا جس کو بھیک منگنے جو کپڑا مانگے ا جائے ایسے پیر جس کو نصیب ہو وہ نصیب ہو اور میرا پیر تو وہ ہے کہ کائنات کے رب کی قسم تیرا پیر تو کپڑے مانگتا ہو میرا پیر اگر اپنے کمبل پر قعدہ اپنے کندھے پر کمبل رکھ لے تو اللہ اس کمبل کی بھی اتنی عزت کرے یا ایہ المذملو کمبل اوڑھنے والے او کمبل لپیٹنے والے تیرا پیر وہ ہے کہ ایک گلاس دودھ دے تو پورا ہاف کر جائے ایک کا پتہ نہ چلے اور میرا پیر وہ ہے کہ ایک گلاس کو 117 صحابہ کو پلا رہا ہے تیرا پیر جب گزرتا ہے گلیوں سے تو لوگ پناہ مانگ کے بھاگتے ہیں کہ کہیں اجمیر کے نام کا چندانہ مانگنے لگے اور میرا پیر وہ ہے کہ کائنات کے رب کی قسم جب گلیوں میں گزرتا ہے تو گلیاں اس کی خوشبو سے مہک جاتی ہیں کہ میرا پیر یہاں سے گزرا ہے میرا امام یہاں سے گزرا ہے تم نے پیر مانا ہوگا اچھوں کو لٹیروں کو لیکن ہم نے پیر مانا ہے تو امام کائنات کو کائنات کے تاجدار کو اور جاؤ اس بات پر تمہیں جتنی گالیاں دینا ہو تو ہمیں پکڑا ہے ہم تمہاری سن کے بھی کہیں گے کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب میں گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا ہمارے محترموں نے ہمارے نیک بزر برگ لوگوں نے پندرہ تقریریں میرے جانے کے بعد کرائیں ابھی سوچا ظہر کے بعد کیسے سن لوں گا موقع ملا شام کو سیرت النبی قرآن وید اور بائبل کی روشنی میں یہ مجھے موضوع بھی دیا گیا وید پورا بائبل انجیل کی روشنی میں سیرت النبی یہ شام کو موضوع انشاءاللہ سیرت اس کیسٹ کے اندر اگر ہمیں کوئی لگو باتیں ملیں گی تو اس کا پوسٹ مارٹم بھی آج کر دیا جائے گا آؤ ذرا سنو تم تو آپریشن کرنا جانتے ہو پوسٹ مارٹم کرنا ہم وہابیوں سے سیکھو لیکن بغیر گالی کے بغیر گلوچ کے اس لیے کہ وہابیہ جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے انشاءاللہ جو بات کروں گا دلیل سے ڈاکوؤں کے قصے نہیں لٹیروں کے قصے نہیں قاسبوں کے قصے نہیں کرامتیں نہیں یہاں بیان کیے جائیں گے تو نبی کے موجود یا عرش والے کا قرآن یا مدینہ والے کا فرمان پیش کیا جائے گا تو وہ باتیں جو وید اور رامائنوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آئی ہیں اور کچھ نہیں جادوگری ٹونا ہونا ہمارے نبی کے متعلق جو بشارتیں دی گئی وہ پیش کی جائیں گی اگر آگ نصیحت چاہتے ہو تو آ جانا بڑے پیار سے تمہیں ایک واقعہ اور سناتا چلو مانگنے والوں نے دیکھو کیسے مانگا امے ایوب اور ابو ایوب کا واقعہ اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا اوٹنی پر آپ سوار ہیں مدینہ میں دو قبیلے رہتے ہیں آؤ سن لو شاید اس سے پہلے تم نے یہ واقعہ نہ سنا ہو شاید نہ سنا ہو سنا ہو تو تمہاری خوش نصیبی اور نہ سنا ہو تو میری زبان سے سن لو اوس اور حجرج نام کے دو قبیلے مدینہ میں رہتے ہیں بڑے بڑے امیر بڑے بڑے مالدار قبیلے اور مدینہ کے انتہائی کونے میں ابو انصاری کا مکان اللہ کے نبی اوٹنی پر سوار ہیں اوڑنی چلی چلی جا رہی ہے کبھی لیا اس کے پاس سے گزری بڑے بڑے امیر مدینہ کے چودھری بڑے بڑے مالدار آج خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے یہاں رکیں گے کوئی سوچتا ہے کہ میرے یہاں روکے گا کوئی سوچتا ہے کہ آقا میرے یہاں رکے گا کوئی کچھ سوچتا ہے کوئی کچھ سوچتا ہے اور ابو ایو بن ساری جن کا مکان سب سے زیادہ غریب جو پورے مدینہ میں سب سے زیادہ غریب ان کے یہاں پر بھی نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں تلال بدرو والین منسنیت وی چودی رات کا چاند ہو سکتا ہے تلو میرے گھر پہ آ کر ہو جائے ہو سکتا ہے میرے یہاں چمک جائے لیکن امید کسی کو نہیں کہ اتنے غریب گھر پہ روکے گا اور اس کا قبیلہ بڑے بڑے مالدار لوگوں نے لگام پکڑی کہ آکا میرے یہاں رک جاؤ بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے امیر لوگ دولت مند لوگوں نے لگام پکڑی کہ آکا میرے یہاں رک جاؤ میرے مہمان بن جاؤ میں آپ کا مہمان بن جاؤں کو ان کے میں جواب حدیث کے الفاظ میں کون ان کا تاجدار جواب دیتا ہو لوگو او سو حجرت کے لوگو آج اس اڑنی کی لگام چھوڑ دو آج یہ اڑنی میرے حکم سے نہیں رکے گی بلکہ یہ معمور ہے اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم سے رکے گی آج اس اڑنی کی لگام کو محمد نے نہیں تھاما ہے آج اس اڑنی کی لگام کو جب امین نے تھاما ہے آج اس اڑنی کی لگام کو جب امین نے پکڑا ہے آؤ ذرا دیکھو مانگنے والوں کی دعائیں کیسے قبول ہوئی بڑے بڑے امیروں نے روکا لیکن سواری نہ رکی اوس والوں نے چھوڑ دیا خزرج والوں کا علاقہ آیا خزرج میں بھی بڑے بڑے امیر بڑے بڑے مالدار ان لوگوں نے لگام پکڑی آقا نے جواب دیا کہ وہ لوگ آج اس اڑنی کی لگام نہ پکڑو آج میری اڑنی کی لگام نہ تھامو کیوں اس لیے کہ اڑنی آج میرے حکم سے نہیں رکے گی اڑنے کی لگام کو جب امین نے تھاما اور آج ہی اللہ کے حکم سے معمور ہے جہاں اللہ بیٹھنے کا حکم دے گا وہاں بیٹھے گی اور جہاں اللہ جانے کا حکم دے گا وہاں جائے گا اڑنی چلی چلی جا رہی ہے حضرت کا قبیلہ بھی نکل گیا امیروں کے قبیلے امیروں کا کا پورا خاندان نکل گیا اور سن آج ایک نئی بات شاید تم نے نہ سنی ہو مدینہ میں مدینہ میں آمینہ کے بھائی کا مکان بھی ہے آمینہ کے بھائی کا یعنی اللہ کے نبی کے سگے ماموں کا اللہ کے نبی کے سگے ماموں بھی مدینہ میں رہتے ہیں مدینہ کے مدینہ میں موجود ہیں لیکن سن لو نبی کی سواری اپنے ماموں کے گھر سے بھی آگے نکل گئی اپنے ماموں کے مکان پر بھی نہ رکی اور جب مدینہ کی وہ سواری نبی کی وہ سواری جب آگے نکل گئی تو آج سارے لوگ کہنے لگے پتہ نہیں آج یہ سواری کہاں رکے گی ام ایوب کائنات کی قسم میں آسمان و زمین کو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں سن لو کہ مدینہ کے پورے مدینہ میں ابو ایوب انصاری سے زیادہ کوئی غریب نہیں ابو ایوب انصاری سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں دو کمرے ایک اوپر ایک نیچے ابو ایوب کی بیوی بی ایوب ای کہتی ہیں اے ابو ایوب کاش آج نبی کی سواری میرے یہاں رک جائے تو کتنا اچھا ہوگا کہ شاج نبی میرا مہمان اور میں اس کی میزبان بن جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا اب وہیوں مسکرائے کہتے ہیں او بیوی بی محترمہ یہ دن میں خواب دیکھنا چھوڑ او بی, بی محترما یہ دن میں خواب دیکھنا چھوڑ کہاں نبی اور نبی کو روکنے کے لیے بڑے بڑے امیروں کے مکانات اور بڑی بڑی امیروں کی دولت آج نبی ان کے یہاں رکیں گے یا میرے غریب کھانے میں رکیں گے او بی, بی دن میں خواب دیکھ نہ چھوڑ ام ایوب کہتی ہیں آئے ابو ایوب تم تو مجھ سے ناراض ہو گئے میں نے تو ایسے ہی خوشی میں کہہ دیا تھا شاید نبی کی سواری میرے یہاں رک جائے تو مجھے خوشی کا مقام میرے لیے خوشی کا مقام اچھا بی, بی یہ خوش فہمی چھوڑ دے پاپ انتظار کر پتہ نہیں اللہ کا حکم کس گھر پہ ہوتا ہے اوٹ بھی سارے قبیلوں کو چھوڑ کر چلی گئی کہا ابو ایوب نے او ام ایوب نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے حکم سے اڑنی رکے گی اور اڑنی سارے امیروں کے گھر چھوڑ کے آگے بڑھ چکی ہے کہا مدینہ کی عورتیں مدینہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے انتظار کر رہی ہیں شاید یہ اڑنی میرے گھر پہ رکے یہ اڑنی میرے گھر پہ رکے ایوب کہتی ہیں او ابو ایوب دنیا والوں نے جانا ہی نہیں یہ مدینے والے جانتے ہی نہیں یہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے نبی کی سواری کے رکنے کا انتظار کر رہی ہیں اور مدینہ کے امیروں نے محمد کی چوکھٹ کو پکڑ لیا کہ وہ آئیں میرے گھر پہ رک جائیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ آج کس کی چوکھٹ پکڑنا چاہیے حدیث کے الفاظ ہیں ام ایوب وضو بناتی ہیں لوٹے ٹیپ سے پانی بندنے سے پانی لے کر وزو بناتی ہیں دو رکات نفل نماز پڑھتی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہو بارا او بار اگر آج نبی کی سواری میرے یہاں رک جائے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر آج ایک غریب خاندان کو, آج ایک غریب گھر کو نبی کی مہمانی مل جائے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا آ یہ دعائیں مانگ رہی ہیں اور اڑنی چلی چلی جا رہی ہے اڑنی جا رہی ہے کہ اڑنی او تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے ہو سکتا ہے تیرے گھر کے آگے سے نکل جائے امیں ایوب کہتی ہیں اے اللہ جب میرے گھر کے سامنے سے اوڑھنی گزر سکتی ہے تو پھر رک کیوں نہیں سکتی اے اللہ میں تیری چوکھٹ پکڑ کے گل گل آ رہی ہو تیری چوکھٹ پکڑ کے میں رو رہی ہوں آج اوڑھنی کو میرے دروازے سے جانے نہ دینا اے اللہ غریب گھرانے کو آج ایک اللہ وارث گھرانے کو آج ایک بالکل مفلس گھرانے کو اے میرے پروردگار دگار آج نبی کی مہمانی کا شرط دے دے آج نبی کی مہربانی کا شرط ہمیں نصیب فرما دے تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور حضرت ایوب کی دعا میں بیٹھ جاتی ہے دروازے پر بیٹھ گئی صحابہ کو یقین نہ آیا کہ ابو ایوب انساری کے گھر میں کیسے اوڑنی بیٹھ جائے گی یہ غریب گھرانا یہ لاوارس گھرانا اس کے پاس تو کھانے کو ہے تو پینے کو نہیں پینے کو ہے تو کھانے کو نہیں یہ نبی کی مہمانی کیا کرے گا صاحبہ نے تھوڑی اے اڑنی کو ایر لگایا بار بار اٹھایا اڑنی اڑ جاتی ہے اور تھوڑی آگے بڑھ گئی اب چلائے بیوی اڑنی میرے دروازے پہ بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد نکل گئی آگے چلی گئی کا اللہ اڑنی جب میرے گھر کے دروازے پر بیٹھ سکتی ہے تو نبی میرا مہمان کیوں نہیں ہو سکتا اے اللہ میری دعاؤں کی تیزی دیکھ کائنات کے لوگوں نے محمد کی چوکر کو تھاما اور ہم نے اللہ تری چوکڑ کو اے اللہ ہم نے تیرے دربار کو تھاما اے اللہ یہ سواری آئی تو جانے نہ پائے اوٹنی آئی اور وہیں پھر کر بیٹھ گئی اور ابو ایوب انصاری کے گاؤ پر پیروں پر اپنے سر کو رکھ دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے کون ایک کتابدار نے کہا اب ایوب مہمانี تجھے نصیب ہو تو میرا میزبان میں تیرا مہمان اونٹنی تیرے گھر کے دروازے پر رک گئی ہے اب ایوب گھر کے اندر داخل ہوئے چیختے ہوئے بولے او ام ایوب خوش ہو جاج نبی تیرا مہمان بن گیا تو نبی کی میزبان بن گئی اور کھڑے ہوتی ہے دو رکعات نماز ادا کرتی ہے اس کے بعد میں اللہ وہ تو تج سے بھی مانگ رہی تھی اس کی نماز تھی اور یہ شکرانے میں تیاری نماز پڑھ رہی ہوں میں تیرے دو رکعات نماز کر رہی ہوں. اے اللہ یہ تیرا بہت بڑا کرم بہت بڑا انعام ہے سواری اللہ اللہ کو میرے یہاں روک دیا یہ تھے مانگنے والے مسلمانوں آہا, میں تم سے کہتا ہوں آج ساری دنیا کے مسلمانوں سن لو پورے مہاراشٹر کے چپے چپے سے آئے لو, میری آواز کو غیروں تک پہنچا دینا جو لوگ یہاں موجود ہو وہ غیروں تک میری آواز کو پہنچا دیں کہ مانگنا ہو تو رب کی چوکر سے مانگو مانگنا ہو تو اس سے مانگو جس نے صحابہ کو دیا صحابیات کو دیا اور جو بھی اس سے مانگتا اس نے اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کسم ہے خود رب کائنات کی تم مانگ کر دیکھو دیکھ تیرا رب ان دعا کو کیسے قبول کرتا ہے دعا کو قبول کیا آج تیرا یہ مفلس بندہ آج تیرا یہ غریب بندہ اپنی پوری جماعت کے لیے دعا کرتا ہے کہ آئے بار لا او دعاؤں کو سننے والے او دکھیوں پریشانیوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے آج میری دعا قبول فرما لے اللہ ہماری جماعت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما اے اللہ ہماری جماعت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما اے اللہ جن لوگوں کے دلوں میں حسد ہو کی ہو بغض ہو اناد ہو اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے اے اللہ ہمارے دلوں سے بگز نکال, نکال دے اے اللہ ہمارے دلوں سے کینا دے ہیں. آئے اللہ مجھے صرف اپنا فرما بردار بنا نبی کا فرما بردار بنا اور آئے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رہنا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا آئے اللہ ہماری جماعت کو اتفاق کو اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم کر دے چونکہ نماز کا وقت دوست کر بزرگوں کو قریب ہے ہمیں اور آپ کو وضو بھی بنانا ہے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بائبل اور کی روشنی میں شام کو پھر کسی موقع پر وہ إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين